اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام یقولون افتراہ قل ان افتریتو فعلی اجرامی قل ان افتریتو فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس قرآن کو خود گھر لیا ہے اے نبی کہہ دیجئے اگر میں نے اسے خود گھرا ہے تو میرا جرم مجھ ہی پر ہے میرا جرم مجھ ہی پر ہے اور میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کرتے ہو اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تہری قوم میں سے کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے جو پہلے ایمان لا چکا ہے۔ چناچے وہ کچھ کر رہے ہیں۔ تو اس پر غم نہ کھا۔ چناچے وہ جو کچھ کر رہے ہیں تو اس پر غم نہ کھا۔ وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ اور تو اور تو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وہی کے مطابق ایک کشتی بنا اور مجھ سے ان لوگوں کے متعلق بات مت کرنا جنہوں نے ظلم مطلب کفر کیا بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں اور نوح کشتی بناتا تھا اور جب بھی اس کی قوم کے وڈیرے اس کے پاس سے گزرتے تو وہ اس سے مذاق کرتے نوح نے کہا اگر تم آج ہم سے مذاق کرتے ہو تو بے شک ایک روز ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسے تم مذاق کرتے ہو فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ پھر تم جلد جان لوگے کہ کس شخص پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے دنیا میں رسوا کر دے گا اور آخرت میں اس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف بعض مفسرین کے نزدیک یہ مکالمہ قوم نوح اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ہوا اور بعض کا خیال ہے کہ یہ جملہ معترضہ کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرقین مکہ کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے مطلب یہ ہے کہ اگر یہ قرآن میرا گھڑا ہوا ہے اور میں اللہ کی طرف منسوب کرنے میں جھوٹا ہوں تو یہ میرا جرم ہے اس کی سزا میں ہی بھگ دوں گا لیکن تم جو کچھ کر رہے ہو جس سے میں بری ہوں اس کا بھی تمہیں پتہ ہے لیکن تم جو کچھ کر رہے ہو جس سے میں بری ہوں اس کا بھی تمہیں پتہ ہے اس کا وبال تو مجھ پر نہیں تم پر ہی پڑے گا کیا اس کی بھی تمہیں کچھ فکر ہے پھر جمن علیہ السلام مسلسل ساڑھے نو سو سال دعوت و تبلیغ کرتے رہے لیکن اس کے باوجود قوم کی تقزیب اور اظہ رسانی حد سے بڑھ گئی یہاں تک کہ مطالبۂ عذاب کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہ وہی کی کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لے آئے وہ تو لے آئے ہیں ان کے بعد اور کوئی ایمان نہیں لائے گا اور علیہ السلام کو قوم سے کلیتاً مایوس کر دیا تو پھر نوح علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب زمین پر ایک کافر بھی بسنے والا نہ رہنے دے پھر ہماری آنکھوں کے سامنے اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں لیکن اس طرح آنکھیں جس طرح اس کی شان کے لائق ہیں یعنی آنکھ ثابت ہے اس کی کیفیت کا ہمیں پتہ نہیں اور ہماری وحی سے کا مطلب اس کے طول ورز وغیرہ کی جو کیفیات ہم نے بتلائی ہیں اس طرح اسے بنا اس طرح اس سے بنا اس مقام پر بعض مفسرین نے کشتی کے طول و عرض اس کی منزلوں اور کس قسم کی لکڑی اور دیگر سامان اس میں استعمال کیا گیا اس کی تفصیل بیان کی ہے جو ظاہر بات ہے کہ کسی مستند ماخذ پر مبنی نہیں ہے اس کی پوری تفصیل کا صحیح علم صرف اللہ ہی کو ہے پھر بعض نے اس سے مراد حضرت نو علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے کو لیا ہے جو مومن نہیں تھے اور غرق ہونے والوں میں سے تھے بعض نے اس سے غرق ہونے والی پوری قوم مراد لی ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی مہلت طلب مت کرنا کیونکہ اب ان کے ہلاک ہونے کا وقت آ گیا ہے یا یہ مطلب ہے کہ ان کی ہلاکت کے لیے جلدی نہ کریں وقت مقرر وقت مقرر میں یہ سب غرق ہو جائیں گے بھاوان فتح القدیر پھر مثلا کہتے ہیں یا کہتے کہ نوح نبوت کے بعد اب بڑھائی بن گئے ہو یا این خشکی میں کشتی کس لیے تیار کر رہے ہو پھر اس سے مراد جہنم کا دائمی عذاب ہے جو اس دنیاوی عذاب کے بعد ان کے لیے تیار ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اینا جا امرنا وفارت تنور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین و اہلك الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معه الا قلیل حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا تو ہم نے نوح سے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا دو مطلب نر اور مادہ سوار کر لے اور اپنے گھر والوں کو سوائے اس شخص کے جس کی بابت پہلے حکم ہو چکا اور ان کو بھی جو ایمان لا چکے ہیں اور اس پر تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے اور نوح نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھرنا ہے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے بے شک میرا رب البتہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے في موجن ابنه وكان في معزل معنا ولا مع اور وہ کشتی لے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں چلتی جاتی تھی اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ سب سے الگ تھلگ تھا پیارے بیٹے تو بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو الى بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لیتا ہوں وہ مجھے پانی سے بچا لے گا نوح نے کہا آج اللہ کے حکم مطلب عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر اللہ رحم فرمائے اور ان دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی تو وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف اس سے بعض نے روٹی پکانے والے تنور بعض نے مخصوص جگہیں مثلا جزیرہ میں ایک چشمہ جسے آئین الوردہ کہا جاتا ہے اور بعض نے سطح زمین مراد لی ہے حافظ نکیر رحمہ اللہ نے اسی آخری مفہوم کو ترجیح دی ہے یعنی ساری زمین ہی چشموں کی طرح ابل پڑی یہاں تک کہ تنور بھی اوپر آسمان سے بھی خوب پانی برسا پھر اس سے مراد مذکر اور منث یعنی نر اور مادہ ہے اس طرح ہر زی روح مخلوق کا جوڑا کشتی میں رکھ لیا گیا اور یہ بھی کہا گیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نباتات بھی رکھے گئے تھے واللہ اعلم عالم پھر یعنی جن کا غرق ہونا اللہ کے ہاتھ آئے تھا اس سے مراد اگر سارے کفار ہیں تو یہ احمل فیہا مین کل زوجین اثنین و اہلک سے استثنا ہے اور اگر اس سے مراد نو علیہ السلام کی بیوی و اور بیٹا بنا کنعان یا یام ہے جو دونوں کافر تھے تو پھر یہ استثناء اہلکا سے ہے یعنی اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں سوار کر لے سوائے ان کے جن پر اللہ کی بات سب قد کر گئی ہے پھر یعنی سب اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لے پھر بعض نے ان کی کل تعداد مرد اور عورت ملا کر اسی اور بعض نے اس سے بھی کم بتلائی ہے ان میں حضرت نو علیہ السلام کے تین بیٹے جو ایمان لانے والوں میں شامل تھے سام حام یافس اور ان کی بیویاں اور چوتھی بیوی یام کی تھی جو کافر تھا لیکن اس کی بیوی مسلمان ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار تھی بہاوالِ ابنی کثیر پھر یعنی اللہ ہی کے نام سے اس کا پانی کے اللہ کی یعنی اللہ ہی کے نام سے اس کا پانی کی سطح پر چلنا اور اسی کے نام پر اس کا ٹھہرنا ہے اس میں ایک مقصد اہل ایمان کو تسلی اور حوصلہ دینا بھی تھا کہ بلا خوف و خطر کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ ہی اس کشتی کا محافظ اور نگران ہے اسی لیے حکم سے چلے گی اور اسی کے حکم سے ٹھہرے گی جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ اے نوح جب تو اور تیرے ساتھی کشتی میں آرام سے بیٹھ جائیں تو کہو الحمدللہ الذین من القوم الظالمین انزل وانت سورہ مومنون آیت نمبر اٹھائیس اور انتیس سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی اور کہہ کے کہ اے میرے رب مجھے اتارنا بابرکت اتارنا اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے بعض علماء نے کشتی یا سواری پر بیٹھتے وقت بسم اللہ میں جرے ہا ومغسا ہا کا پڑھنا مستحب قرار دیا ہے اور حدیث سے سبحان اللذی سخور لنا ہذا وما کنا لہو مقرنین وئنا الی ربنا لمقلبون سورہ زخرف آیت نمبر تیرہ اور چودہ تا آخر دعا پڑھنا بھی ثابت ہے پھر یعنی جب زمین پر پانی تھا حتیٰ کہ حتیٰ کہ پہاڑ بھی پانی میں ڈوبے ہوئے تھے یہ کشتی حضرت نلیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں پہاڑ جیسی موجوں میں رواں دواں تھی ورنہ اتنے طوفانی پانی میں کشتی کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے اسی لیے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسے بطور احسان ذکر فرمایا إِنَّا لَمَّا طَغَلْ مَا أُحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيَهَا أُذْنُ وَاعِيَةٍ سورة حق آيات نمبر 11 و 12 وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرْ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ سورة قمر آيات نمبر 13 و 14 اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی میں سوار کر لیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی بدلا اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا پھر یہ حضرت نول علیہ السلام کا چوتھا بیٹا تھا جس کا لقب کنعان اور نام یام تھا اسے حضرت نول علیہ السلام نے دعوت دی کہ مسلمان ہو جا اور کافروں کے ساتھ شامل رہ کر غرق ہونے والوں میں سے مت ہو پھر اس کا خیال تھا کہ کسی بڑے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر میں پناہ حاصل کر لوں گا وہاں پانی کیوں کر پہنچ سکے گا باپ بیٹے کے درمیان یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک طوفانی موج نے اسے اپنی تغیانی کی, کی زد میں لے لیا پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وکیل اور کہا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تو برسنے سے تھم جا اور پانی اتار کر غائب کر دیا گیا اور کافروں کا کام تمام کر دیا گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری اور کہا گیا ظالم قوم کے لئے دوری لانت ہے ظالم قوم کے لئے دوری مطلب لانت ہے وَنَادَا نُوحُ الرَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بِنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الحق وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا چنانچہ اس نے کہا اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب فیصلے کرنے والوں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے قال یا <سؤال> نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسأل لیما لیس لکبہی علم انی اللہ نے کہا اے نوح بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں بے شک اس کا عمل نیک نہیں لہذا تو مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کر جس کا تجھے کوئی علم نہیں بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے من نوح نے کہا اے میرے رب بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں اور اگر تو نے میری بخشش نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا <سؤال> نوح بسلام مننا امم من من امم ثم مس والم سمس ولیم کہا گیا نوح اترو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر اور تیرے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں نازل کی گئی ہیں اور کچھ جماعتیں ہوں گی کہ ہم انہیں دنیا میں فائدہ دیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف نگلنا کا استعمال حیوان کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ کی خوراک کو نگل جاتا ہے یہاں پانی کے خشک ہونے کو نگل جانے سے تعبیر کرنے میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ پانی بتجریج پانی بتدریج خشک نہیں ہوا تھا بلکہ اللہ کے حکم سے زمین نے سارا پانی دو اس طرح اپنے اندر نگل لیا جس طرح حیوان لکما نگل جاتا ہے پھر یعنی تمام کافروں کو غرق آب کر دیا گیا پھر الجودی پہاڑ کا نام ہے جو بقول بعض موسل کے قریب ہے موسل کے قریب ہے حضرت نو علیہ السلام کی قوم بھی اسی کے قریب آباد تھی پھر بعدن یہ ہلاکت اور لانت الہی کے معنی میں ہے اور قرآن کریم میں بطور خاص غضب الہی کے مستحق بننے والے اور قرآن کریم میں بطور خاص غضبِ الہی کی مستحق بننے والی قوموں کے لیے اسے کئی جگہ استعمال کیا گیا ہے پھر حضرت نو علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ ان خطرات و احوال کو دیکھتے ہوئے بیٹا ایمان قبول کر لے گا اس لیے اس کے بارے میں یہ استدعا کی یا شفقت پدری کے جذبے سے مغلوب ہو کر بارگاہ الہی میں یہ دعا کی پھر حضرت نو علیہ السلام نے قرابت نصبی کا لحاظ کرتے ہوئے اسے اپنا بیٹا قرار دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد پر قرابت دینی کے اعتبار سے اس بات کی نفی فرمائی کہ وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے اس لیے کہ ایک نبی کا اصل گھرانہ تو وہی ہے جو اس پر ایمان لائے چاہے وہ کوئی بھی ہو اور اگر کوئی ایمان نہ لائے تو چاہے وہ نبی کا باپ ہو بیٹا ہو یا بیوی وہ نبی کے گھرانے کا فرد نہیں پھر یہ اللہ تعالی نے اس کی علت بیان فرما دی اس سے معلوم ہوا کہ جس کے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں ہوگا اور عمل صالح نہیں ہوگا اسے اللہ کے عذاب سے اللہ کا پیغمبر بھی بچانے پر قادر نہیں آج کل لوگ پیروں فقیروں اور سجادہ نشینوں سے وابستگی کو ہی نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں اور عمل صالح کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے حالانکہ جب عمل صالح کے بغیر نبی سے نسبی قرابت بھی کام نہیں آتی تو یہ وابستگیاں کیا کام آ سکتی ہیں پھر اس سے معلوم ہوا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا اس کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا وہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے اگر حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے سے علم ہوتا کہ ان کی درخواست کی پذیرائی نہیں ہوگی تو یقیناً وہ اس سے پرہیز فرماتے پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو نصیحت ہے جس کا مقصد ان کو اس بلند مقام پر فائز کرنا ہے جو امبیائے کرام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہے پھر جب حضرت نو علیہ السلام یہ بات جان گئے کہ ان کا سوال واقعے کے مطابق نہیں تھا تو فوراً اس سے رجوع فرما لیا فوراً اس سے رجوع فرما لیا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت و مفرت کے طالب ہوئے پھر یہ اترنا کشتی سے یا اس پہاڑ سے ہے جس پر کشتی جا کر ٹھہر گئی تھی پھر اس سے مراد یا تو وہ گروہ ہیں جو حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے یا آئندہ ہونے والے وہ گروہ ہیں جو ان کی نسل سے ہونے والے تھے اگلے فقرے کے پیش نظر یہی دوسرا مفہوم زیادہ صحیح ہے پھر یہ وہ گروہ ہیں جو کشتی میں بچ جانے والوں کی نسل سے قیامت تک ہوں گے مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کو دنیا کی چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے ہم دنیا کا ساز و سامان ضرور دیں گے لیکن بلاخر عذاب علیم سے دو چار ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک من انباء اے نبی یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں ہم انہیں آپ کی طرف وہی کرتے ہیں اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم اس لیے آپ صبر کریں بے شک بہترین انجام متقین ہی کے لیے ہے۔ وا الى عاد اخاهم هدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون اور ہم نے آج کی طرف ان کے بھائی ہُوت کو بھیجا ان کے بھائی ہُوت کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں تم تو محض جھوٹ گھڑنے والے ہو میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا میرا اجر تو اسی ذات کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے اور اے میری قوم تم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو وہ تم پر خوب برسنے والے بادل بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا اور تم مجرم بن کر حق سے منہ مو نہ موڑو اب چلتے ان آیات کی تفسیر کے طرف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور آپ سے علم غیب کی نفی کی جا رہی ہے غیر کی خبریں ہیں جن سے ہم آپ کو خبردار کر رہے ہیں اور آپ کو اضائیں پہنچا رہی ہے اس پر صبر سے کام لیجئے اس لیے کہ ہم آپ کے مددگار ہیں اور حسن انجام آپ کے اور آپ کے پیروکاروں کے لیے ہی ہے جو تقوی کی صفت سے متصف ہیں عاقبت دنیا و آخرت کے اچھے انجام کو کہتے ہیں اس میں متقین کے لیے بڑی بشارت ہے کہ ابتدا میں چاہے انہیں کتنی بھی یا کتنا بھی مشکلات سے دوچار ہونا پڑے تاہم بالاخر اللہ کی مدد و نصرت اور حسن انجام کے مستحق وہی ہیں جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا اِنَّا لَنَا ان لن ننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهد سوره مؤمنه ایت نمبر 52 یقینا ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے اور فرمایا ان قد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُودَنَ لَهُمُ الْغَالِبُونَ سورہ صفات سورہ صفات آیت نمبر 171 سے 173 تک اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی ان اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے کہ وہ مظفر و منصور ہوں گے اور ہمارا ہی لشکر غالب اور برتر رہے گا پھر بھائی سے مراد انہی کی قوم کا ایک فرد پھر یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کر تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو پھر اور یہ نہیں سمجھتے کہ جو بغیر اجرت اور لالچ کے تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے وہ تمہارا خیر خواہ ہے آیت میں یا یعنی قومی سے دعوت کا ایک طریقۂ کار معلوم ہوتا ہے یعنی بجائے یہ کہنے کے اے کافروں اے مشرق اے میری قوم سے مخاطب کیا گیا ہے پھر حضرت حد علیہ السلام نے توبہ و استفار کی تلقین اپنی امت یعنی اپنی قوم کو کی اور اس کے وہ فوائد بیان فرمائے جو توبہ و استفار کرنے والی قوم کو حاصل ہوتے ہیں جس طرح کے قرآن کریم میں بھی اور بھی بعض مقامات پر یہ فوائد بیان کیے گئے ہیں جس طرح کہ قرآن کریم میں اور بھی بعض مقامات پر یہ فوائد بیان کیے گئے ہیں ملاحظہ ہو سورہ نوح آیت نمبر گیارہ اور اسی طرح سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوموجھب سورہ طلاق آیت نمبر دو اور تین جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتی توبہ و استغفار وہی شخص کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے پھر یعنی میں تمہیں جو دعوت دے رہا ہوں اس سے اعراض اور اپنے کفر پر اصرار مت کرو ایسا کرو گے ایسے کرو گے یا ایسا کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں مجرم اور گناہ گار بن کر پیش ہوگے